على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله السمي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى تقرأ كتابك فبنفسك اليوم عليك حسيبا سداک اللہ عظیم قبل علی صدری و یسر علی رب وحلس پرانے حکیم میں جہاں بھی ایمان باللہ کی دعوت دی گئی ہے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ساتھ ایمان بلاخرا کی دعوت نہ دی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو یہ جو تھوڑا سا خود مختاری تھوڑی سی عطا کی اللہ نے ایک لمیٹڈ اکانمی ہے اس کو لے کر انسان باغی نہ ہو جائے اس کو مس یوز نہ کرے بلکہ اسے بار بار یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں تمام مخلوقات میں افضل بنایا گیا ہے لیکن بہرحال تم کسی کے تابے بھی ہو کوئی تمہارے بھی اوپر ہے اب انسان کے سر کے اندر وہ ایک چپ رکھی گئی ہے وہ ایک کارڈ ہے جو جس کو لے کر ہم فیصلے کرتے ہیں جس سے چاہا جو بات چاہی وہ کر لی کسی کو گالی دے دی کسی کی قمت کر لی کسی کی چگلی کر لی کسی سے فراڈ کر لیا کسی سے جھوٹی قسمیں کھا کے سودا بیچ دیا کسی سے بیچ کے مکر گئے یہ سارے اسی کارڈ کے ذریعے ہو رہے ہیں لیکن جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کارڈ کے ذریعے جو کچھ بھی سرزد ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے ہو یا پاؤں سے ہو یا جلود سے ہو یا آنکھ کے اشارے سے ہو اس کا کہیں گراف بن رہا ہے جیسے آپ اپنے موبائل کو ہاتھ میں لیے گھوم رہے نہ کوئی تار کہیں نظر آتی ہے لوگ کہیں گے بھائی کیا کمال کا فون ہے یہ تو کسی رابطے کے ساتھ ہی نہیں ہے یہ تو وائرلیس ہے اور ان صاحب کی مرضی جدھر چاہیں فون کریں پاکستان کر لیں امریکہ کر لیں جہاں بھی کر لیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ اتنے بھی آزاد نہیں ہیں مہینے کے بعد اب بل آئے گا نا تو جو گھر میں ہوتے ہیں ان کے دو یونٹس ہوتے ہیں موبائل والے کے ایک ایک حرکت انہوں نے نوٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں یہاں کیا ہے لوکل بھی نوٹ ہوتے ہیں اب اگر ایک مہینے کے بعد آپ ان کے حقوق ادا نہ کریں تو موبائل جی میں ڈال کے گھومتے پھرے گھنٹی نہیں بجے گی اسی طرح سے انسان کا معاملہ ہے ایک وقت خود مختاری ہے جسے لے کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے اگر یہ موبائل تمہاری اپنی مرضی جہاں تم لے جاؤ یہ چلتا رہے تو مہینے کے بعد پھر یہ بند کیوں ہو جاتا پھر دوڑتے ہو کاؤنٹر نہ خالی ہو تو مشین میں دے کے آتے ہو تمہیں پتا ہے کہ کہیں تمہیں جواب دے ہی کرنی ہے اور کسی کے منہ میں کچھ ڈالو گے تبھی تمہاری یہاں گھنٹی بجے گی تازہ فرمایا پلولا ان کن تم غیر مدینہ ان کن صادقین اگر تم کسی کے دیندار نہیں ہو کسی کے دعبے نہیں ہو کسی کے قبضے میں نہیں ہو تو پھر جب اللہ یہ کارڈ واپس لیتا ہے تو پھر تم اس کو روک لو تاج نا صادقین تو بار بار یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم کسی کے قبضہ قدرت میں ہو تمہاری ایک ایک حرکت یہاں تک کے تمہاری آنکھوں کی حرکت کو بھی نوٹ کیا جا رہا ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ ہوں جب ایمان لائے تو آپ کو پتا حضرت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ سے شہید ہوئے تھے تو آپ نے ان کا ایمان قبول نہیں کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اپنا رخ پھیر لیا وہ اس طرف سے ہو کر آئے اسلام کا اظہار کیا حضور نے پھر رخ پھیر لیا تیسری بار جب وہ آئے تو حضور نے بیت لے لی بار آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ تم لوگوں نے دیکھا کہ دو بار میں نے اس سے ایراض کیا تو تم میں سے کسی نے اس کی گردن کیوں نہیں ماری جب ان کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا ان کا بلیک وارنٹ جاری ہو چکا تھا جو چھ آدمی قتل کیے جانے تھے ان, ان کا نام بھی شامل تھا تو پھر تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم اس کی گردن نہ مارو تو صحابہ نے کہا حضور آپ نے آنکھ سے اشارہ کر دینا تھا آپ نے فرمایا نبی آنکھوں سے اشارے نہیں کرد کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آنکھ کا اشارہ بھی نوٹ کیا جا رہا ہے کلیرت کلو سغیرن و کبیرن چھوٹا بڑا نوٹ کیا جا رہا ہے کہیں گراف بن رہا ہے و خائرت العائن, کی خیانت و ماتخ سے سدور اور جو سینوں میں چھپا ہے وہ سب سے جانا اب ایمان باللہ کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ ایمان بلآخرہ اور آخرت جڑی ہوئی ہے ججمنٹ کے ساتھ محاذبے کے ساتھ اس میں پرانے حکیم جب وہ واقعات اور اس طرح سے رننگ کمنٹری جب دیتا ہے آفرت کے واقعات کی تو رون کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو لایا جائے گا اور پھر ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور وہ کہیں گے یا ویلا مال کتاب لائدر صغیر یہ کیسی کتاب ہے نا اس نے کچھ سغیرہ چھوڑا ہے نہ کبیرہ چھوڑا ہے سب کچھ اس نے لکھ کے رکھ دیا حاضر اور جو انہوں نے کیا ہوگا وہ حاضر پا لیں گے ابن بادشاہ و سغیر مستقار کے زمن میں کہ ہر مسکراہ ہر کا کا جو ہے وہ آپ کا وہاں نوٹ ہوگا اسی طرح ما الفظ رقیب ناچی تمہارے منہ سے نکلنے والی جو ہوا ہے وہ جب لفظ کا روپ دھارتی ہے تو ایک مستعد لکھنے والا اس کو نوٹ کر لیتے آپ دیکھتے ہیں یہ جو بڑے لوگ ہوتے ان کے ساتھ ایک شارٹ ہینڈ لکھنے والا بھی ان کا سیکٹری ہوتا ہے جو ساری گفتگو جو بھی ان کے درمیان ہوتی ہے یا جیسے ریڈر ہوتا ہے جج صاحب کا جج صاحب جو بھی بول رہے ہوتے ہیں یا جو گواہی ہو رہی ہوتی ہے کراس ایکزامیشن ہو رہا ہوتا ہے تو وہ لفظ بلف اس کو لکھتا چلا جاتا ہے اسی طرح کا معاملہ ہمارا بھی فرمایا والا تق ہوں کا بھی علم جس چیز کا تو میں علم نہیں ہے اس پر اپنا موقف قائم مت کرو بڑی سیدھی سی بات یہ جی مجھے معلوم نہیں جب معلوم نہیں تو پھر اپنا موقف اب اس بات سے ذرا اندازہ کر لیجئے کہ اللہ یہ تقاضا نہیں کرتا کہ ہم اللہ کو بن جانے ایمان لے آئے وہ خود کہتا ہے جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس پر موقف قائم مت کرو اسے اپنا ایمان اور عقیدہ مت بناؤ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بارے میں اس کے وجود کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ نہیں ایمان سے پہلی چیز علم ہے ولاقف ہو مالیس اللہ تبھی علم ان سما وسا سماعت اور بسارت پھر ان کے نتیجے سے حاصل ہونے والا جیسے ایک ہے برین ایک ہے مائنڈ برین تو وہ لوترا ہے جو دماغ میں پڑا ہوا ہے مائنڈ اس کے فنکشن کو کہتے ہیں اسی طریقے سے دل سماج بسارت دیکھنا سونگنا چھونا ان تمام جو آپ کے سورسز آف نالج ہیں ان تمام کی جو جمع تفریق ہوتی ہے اس صلاحیت کو کہتے ہیں فوج اور دل کی وہی جب فواب جا کر دل کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے وہ اس کی وہ صلاحیت لی جاتی ہے تو یہ ساری صلاحیتیں جو آپ کو ملی ہیں کل الا کا کان ان اس کے بارے میں تمہیں جواب دہی کرنی ہے تم سے پوچھا جائے تمہارا محاصبہ ہوا ہے اب ہم سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو مس یوز کرتے ہیں تو وہ یہی صلاحیت کہا جاتا کہ انسان کو آ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والی چیز سوائے زبان کی اور کوئی نہیں دیکھی یعنی یہ سلپ ہوتی ہے تو بندہ جہنم کے وسط میں چلا جاتا ہے اور سب سے زیادہ ہم اس کو مس یوز کرتے کسی کو الزام لگانا ہے تو کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے زبان آپ کی اپنی ہے جو مرضیاں نکال کسی بھی زبان پہ تالا تو نہیں لگایا جا سکتا لیکن تکڑے کا تالا ہے جو بات کہنی ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے یہ غلط بس ایک بات سنی اور اس کو فوراً کوٹ کر دیا گیا یہ ہماری صلاحیت میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کہیں کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی 6666 ہزار ٹوٹل یہ سیارہ ڈائجسٹ کا جو اردو اس کا نمبر ہے اردو سیارا ڈائجسٹ کا قرآن نمبر اس میں بھی یہ آیا ہے نیلام گھر میں بھی اس پر انعام دیا گیا ہے ہمارے یہاں بھی جب مقابلہ ہوتا ہے تو یہی کوٹ کیا جاتا ہے کہ قرآن حکیم کی 6666 ہزار چھ سو چھیاسٹھ حالانکہ قرآن حکیم کی 6666 ہزار چھ سو نہیں ایک سو چودہ پورتے ہیں ایک سو چودہ سورتوں کے پہلے لکھا ہوا ہر سورت کے کہ یہ مکی آئی یا مدنی اور اس میں اتنی آئےتے ہیں پندرہ منٹ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ بیٹھ کے جمع کر لیں چھ ہزار دو سو چھتیس آئے ہیں ساری تو چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ تو باقی آئے کون لے کے چلا گیا آپ تو یہ کہتے ہیں قرآن مکمل ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں اس کی آئے تھے چھ ہزار سو چھیاسٹھ ہے تو قرآن حکیم میں تو آئے تھے چھ باقی کدھر گئی ہیں تھوڑا فرق بھی نہیں ہے کوئی ایک دو کا فرق بھی نہیں صرف میں اس لیے یہ چیز کوٹ کر رہا ہوں کہ ہم ایک بات کو سن کر کے کتنی جلدی بیان کر دیتے ہم نے کہیں سے پڑھ لیا کسی نے کہہ دیا ہو سکتا ہے کہ اردو میں دو آزار دو سو اور چھتیس لکھا ہوا ہو تو چونکہ اردو میں ہنسے ادھر سے ادھر ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں کوئی ایک ہنسہ مس ہو گیا تو چھ ہزار سو چاروں چھکے مار دیے کسی لیکن سب کوٹ کرتے ٹی وی میں بھی, بھی آتا ہے اخبارات میں بھی آتا ہے اتنی ہم تکلیف گوارا نہیں کرتے ہر گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے بیٹھ کے جمع کرنے کیلکولیٹر بھی آپ کے پاس ہے اب تو گھڑیوں میں بھی کیلکولیٹر جمع کر کے دیکھ لیں آپ تو جب دین کے بارے میں ہماری حالت یہ ہے کہ قرآن گھر میں پڑا ہوا ہے اتنی اہم چیز ہے اس کی آیتیں ہمیں جو ہے وہ جمع تفریق کرنے کا کوئی نہیں خیال نہیں ہے تو باقی ہم تحقیق کہاں کریں گے جی؟ جو سنی وہ کہہ دیا کہ جی فلاں چیز لکھی ہوئی ہے فلاں چیز کہی ہوئی ہے تو اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا اب یہ جو محاسبہ ہوگا یہ کچھ اس قسم کا ہوگا وہ کتاب و جی ابن نبی نوا وہم لا وحملون <يُدْلَمون> نبی کو بلایا جائے گا ان کی امت کو بلایا جائے گا جب تک امت کا فیصلہ نہیں ہوگا نبی جنت میں نہیں جائے گا نبی کو وہاں کھڑے رہنا ہے نبی تو پبلک پروسیکیوٹر ہے نبی نے تو فائلیں پیش کرنی ہے کیس پٹ کرنا ہے اللہ کی عدالت میں وقا اور رسول و یا قوم اتہ فضول حضر کرانا مشہور کیس کون پیار کرے گا فقی فائدہ جے کل بے شہید کا شہیدہ اپنے چچا اور تاؤں کے خلاف گواہی دینی پڑے گی آپ نبی آئیں گے شہادہ آئیں گے. فیصلہ ہوگا گوائیاں جائیں گی اگر کی امت میں سے کسی نے رسول کی طرف کوئی اعتراض ریفر کیا ہے تو رسول سے پوچھا جائے گا کیوں صاحب اپ نے کہا تھا یہ مقدمہ چلے گا رب کی عدالت ہوگی وعد قال الله یا عیسی ابن مریم ا انت قلت للناس تاخذوني و امي الهه اين من دون الله اے مریم کے بیٹے عیسی تو لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو دو معامات وہ کتاب رکھی جائے گی ال کتاب اس میں پوری انسانیت کا ڈیٹا فیڈ ہوگا امت محمدی کی سی ڈی الگ ہوگی وہ لگا دی جائے گی کوئی تصویر دیکھنا چاہتا ہے تو تصویر دیکھ لیں کوئی آڈیو سننا چاہتا ہے تو اس کا آڈیو سن لے اپنی گفتگو کا اگر کسی کو اعتراض ہے کہ میں نے غیبت نہیں کی تھی تو لگا کے سنا دی جائے گی یہ آپ ہی بات کر رہے ہیں ہمارے لیے تو یہ اب ایمان بلغایت رہ ہی نہیں گیا صحابہ کے لیے ایمان بلغیب تھا ہم نے تو دنیا میں یہ صلاحیت حاصل کر لی کہ کسی چیز کو ریکارڈ کر لیں اور اس کو ریپلے کر کے دیکھیں آڈیو یا ویڈیو پرورتی نے تو ہمارے بدن کے اندر وہ صلاحیت رکھ دی یہ جو بات آپ کریں گے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے بدن کے کسی حصے میں ریکارڈ ہو جائے گی اب تو سائنس نے وہ سائنٹیفک انڈیکیشنز ان قرآن وہ ایک کتاب ہے اس میں بہت سارے ڈاکٹرس حضرات نے وہ مل کے لکھی ہے بنگلہ دیش میں پرنٹ ہوئی ہے میرے بات میں آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب میں نے بھی اس کی کاپی کروائی کہیں سے لے کے وہ کہتے ہیں کہ انسانی بدن کی جو لیئر ہے یہ جو اسکن لیئر ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ انسانی بدن کا ہر وہ ایکشن جو ریلیبیکلی ہوا ہے یعنی انسانی مائنڈ نے اس کو کیا ہے تو انسانی مائنڈ ہی کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ وہاں تو ادھر فیل کا ایکشن ہوتا ہے اور ادھر احکامات جاری ہو جاتے ہیں کہ اس کو ریکارڈ کر لیا جائے سوچ سمجھ کر آپ نے جو کیا ہاتھ سے کیا تو ہاتھ کی اسکین پر وہ ریکارڈ ہو گیا ہوگا جہاں کیا ہوگا بلکہ اس نے تو یہ بات بھی لکھی ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آئندہ اس پہ محنت کی جائے تو انسان شاید وہ مشین دریافت کر لے کہ جس پہ انسانی اسکن کو اگر لگا دیا جائے اس کو تو ڈیکوڈ کر لیا جائے اور بہت سارے مجرم پکڑے جائیں اس مشین میں اور اس نے کہا کہ ایک سینٹی جو انسانی جلد ہے اس پہ کتنا ڈیٹا جو ہے وہ ریکارڈ کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو پھر گواہی کے طور پر انسان کے اپنے ان آزار کو لایا جائے گا یہ بولیں گے جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں تیری تحریر بول رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیری تحریر گواہ ہے یہ بولنا ان کا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کی جلد کو لگا دیا جائے ہاتھ مشین میں فٹ کیا جائے ہاتھ سے جو بھی ایکشن ہوا وہ سامنے آ جاؤ ما شاہد الم سمرم و اب سارم و جلود ہوں اب دیکھیے جلد کو اللہ نے اسکن کو کوٹ کیا بیما کالو یا جو کچھ وہ کرتے رہے سماج اور جلد کی گواہی دے وال جلود اہم یہ اپنی جلد سے یہ کہیں گے لیما شاہد تم علیہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی کالوانتا شاہی ہمیں اور اسی نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا واؤن اور اسی کے پاس تمہیں پلٹایا گیا ہے اب جو بات اگلی آیت میں وہ یہ ہے رونا جلو رحم تمہارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی وہ ہم تم سست تم اسی لیے تو چھپ کے کرتے نہیں تھے اب ان سے آدمی چھپ کہاں سکتا ہے یہ تو ایسی بگنگ ہوئی ہے انسان کی کہیں جا نہیں سکتا جو فیل کرنا ہاتھوں سے کرنا تمہیں یہ گمان بھی نہیں تھا یہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا تم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے اَن ولا ولا میں کبھی یہ گمان نہیں گزرا کہ یہ خود تمہاری سرکاری گواہ تمہارے ساتھ لگے ہوئے یہ سرکاری جاسوس ہے تمہارے ساتھ ولا کن اس کے برعکس تم یہ گمان کرتے رہے ان اللہ, کہ اللہ کو تمہارے اکثر کاموں کا پتہ کوئی نہیں چلتا یہ گمان ہے تمہارے اس کے بدلے میں تم یہ سمجھتے رہے کہ بڑے بڑے شاید تم گنا کرو تو اللہ کو پتا چل جائے باقی یہ جو نیچے نیچے تم کرتے ہو اس کو کوئی فریکوینسی پکڑ نہیں سکتی اور وہ ہمارے سامنے اگر کوئی آدمی کوئی غلط حرکت کرنے جا رہا ہے اور اس کا باپ اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے سارے جذبات ہوا نہیں ہو جاتے لیکن اسے یہ پتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے رب کو بصیر بھی مانتا ہے اور پھر بھی اس کے جذبات قائم ہو دائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ تو اللہ کی یہ جو سماعت ہے اور اللہ کی یہ جو بشارت ہے اور اللہ کی یہ جو اس کا علم ہے پہلے بھی یہ بات میں کر چکا ہوں کہ اللہ کی یہ باخبر ہونا وہ اللہ خبیر معلوم واللہ اللہ خبیر ام بے ماتامل اور وَ باتامل خبیر و اللہ بصیرم بے واللہ بصیر اللہ بسیر ماتامل اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ باخبر بھی اب جب اللہ باخبر بھی ہے اللہ دیکھ بھی رہا ہے پھر اللہ یہاں سزا کیوں نہیں دیتا اس کو اگر کسی کو معلوم ہو کہ کوئی آدمی غلط حرکت کر رہا ہے اور وہ اس کو سزا نہ دے اس کا مواخذہ نہ کرے تو یہ جرم بن گیا نا یہ کرپشن ہو گئی یہ بدعنوانی ہے ہاں اللہ کو معلوم نہ ہوتا یا اس صاحب کو معلوم نہ ہو جن کے نیچے ہو رہا ہے تو ایک بہانہ ہوتا ہے فلاں جگہ یہ ہوا آپ کے فلاں وزیر نہیں یہ کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی مجھے پتا نہیں تھا ہم تحقیق کروائیں گے لیکن اگر وزیر اعظم صاحب یہ کہیں کہ نہیں مجھے میں باخبر تھا میں دیکھ رہا صاحب وہاں موجود تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ نے اس کو پکڑا نہیں تو یہ تو جرم بن گیا اگر اللہ تعالی محاسبے کا دن نہ رکھے اور مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہ دے تو اس کا یہ دیکھنا اس کا باخبر ہونا اس کی ایک کمزوری اور بن جائے لہذا یہ ضروری ہے اللہ ہر ایب سے پاک ہے اور اس پاک ہونے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک ایسا دن ہو وہ محاسبے کا دن وہ یوم جزا جس دن اللہ کے اس دیکھنے کا نتیجہ نکلے فرمایا آمنوا باللہ ورسوله والنور اللذی انزلنا واللہ بما تعاملون خبیر یوم یجمعکم ليوم الجمع ذالک یوم التغابن اللہ کے باق خبر ہونے کا نتیجہ کس دن نکلے گا یوم یجمعکم جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا یوم الجمع اس دن کا نام یوم الجمع جمع کرنے والا جس دن سارے اقت باپ بھی اور بیٹا بھی اور دادا بھی اور پردادا بھی اور سارے وہاں پہ کوئی کسی کو بلیم کرے گا سامنے لے آیا جائے کسی پر کوئی اعتراض ہوگا وہ وہاں موجود ہوگا جس پر کوئی اعتراض اٹھائے گا فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کیا وہ فلاں وہاں موجود ہوگا بلایا تھا وہاں ہوں انہا بے غائبین اور وہ وہاں سے غائب نہیں ہوں جیسے وہ وکالت نامہ وکیل صاحب درخواست دے دیتے ہیں کہ جی میں بیمار ہوں جی پتا چلا فری کے مخالب کا وکیل غائب جی تاریخ دے دی آگے اور مدعی نے کہہ دیا کہ جناب یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے میں میرا بلڈ پریشر آئی ہے میں اسپتال میں ایڈمٹ ہوں یہ بھی ہو جاتا ہوں جلد سرٹیفکیٹ مل جاتے تاریخ آگے کرنے کے ہم نے تو مقدمے بکتے وہاں سے کوئی غائب نہیں ہوگا سارے موجود ہوں اب یہ جو تصور ہے اگر یہ ہمارا ایمان بن جائے کہ ہمیں جواب آپ دہی کرنی ہے تو کتنی فکر لگے گی اور ہر چیز کی جواب دہی کرنی ہے ہم ان آنکھوں سے کیا کچھ دیکھتے کیا کچھ پڑھتے کبھی تصور کریں یہ آنکھیں نہ ہو ہمارے پاس ابھی بیٹھے بیٹھے آنکھوں کی روشنی چلی جائے وہ <تصفح> واپس لے سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی ایسے ہوئی تو کیا ہوگا پھر آپ کیا کہیں گے کہ اللہ اتنی دیر تو آج آیا کرے نا جتنی دیر میں قرآن پڑھتا ہوں میں اخبار نہیں پڑھوں گا میں فلاں نہیں پڑھوں گا میں فلاں تھالا نہیں پڑھوں گا میں سب رنگ ایجسٹ نہیں پڑھوں گا سسپینس نہیں پڑھوں گا جاسوسی نہیں پڑھوں گا بس مجھے قرآن پڑھنے کے لیے تو اتنی دیر تو دے دے لیکن اب اس نے دی ہوئی ہے تو قدر کوئی نہیں تو یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس نور کو آنکھوں کے نور کو یہ ہمیشہ نہیں رہنا ایک دن یہ چلی جائے گی لیکن ہمیں مکروز کر کے جائے تو یہ جو محاسبہ ہونا ہے یہ ان سہولتوں کا بھی ہونا ہے اور وہ جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں ان کا بھی ہونا ہے تم مالا تس النا نے فرمایا وہ ٹھنڈا پانی جو تم پیتے ہو اس کا بھی تم حساب دینا ہو کہاں استعمال کیا ہم اللہ کی کتنی نعمت استعمال کرتے کہاں خرچ کرتے ہیں تو یہ جو ایک تصور ہے محاسبے کا اگر اس میں کجی نہ ہو کہ کوئی چھڑا کے لے جائے گا ہمیں جان چھوٹ جائے گی کسی نہ کسی طریقے سے گیو ٹیک ہو جائے گا اور اگر گئے بھی بائی دا جہنم میں تو ایڈوینچر کے طور پہ جائیں گے ہم ایک ٹور ہوگا ہمارا گھوم پھر کے چلو فرون وغیرہ کو بھی وہاں دیکھائیں گے کہ کس حال میں ہیں اور پھر واپس آ جائیں گے ہوتا ہے نا بعض دفعہ جیل میں بھی سے روزے کی جماعت جاتی ہے چلو اسی طرح جائیں گے دیکھیں گے قیدیوں سے ملے جلیں گے نمرود شداد وغیرہ کو دیکھیں گے اور پھر واپس جنت والوں کو کہانیاں سنائیں گے کہ یہ آدھ ہو رہا تھا ادھر یہ یہود کے اندر بھی آئے لن تمسن اجودا ہمیں گنتی کے ماں کامیافت مَا ان کے اس جھوٹ نے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دی ادھر بچے کو پتا ہے کہ آفٹر آل میں نے پاس تو نہیں ہونا, ہونا ہے میرے ابا جان خود پرنسپل ہیں اور خود وہ ماس دینے والے ہیں وہ ادھر کوئی نہ کوئی چان لیں گے وہ تو وہ کیوں پڑے گا اگر یہ تصور غلط نہ ہو اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی یہ تصور گیا ہے, وہاں پہ بڑے بڑے بلنڈر ہوئے جب آدمی کو پتا ہو کہ کسٹم پر میرا اپنا بائی یا چچا یا ماموں یا کوئی اور جاننے والا ہے متعین تو وہ پھر صرف ایک وی سی آر تو نہیں لے کے جائے گا نا منہ کالا کرے آدمی کسی کا احسان بھی چڑھائے تو پھر کو ٹھیک ٹھاک دو چار بکسے بھر کے لے جائے گڑیاں بھی اور سونا بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی جب احسان کروانا ہی ہے تو ٹھیک ٹھاک ہو جب پتا ہو کہ پیر صاحب نے بخشوانا ہی ہے تو پھر کو ٹھیک ٹھاک مار کے بخشوائے نا آدمی یہ تصور جو ہے اس نے امتوں کو تباہ کر دیا ہے جہاں بھی یہ پتا چلا کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی سے بچ سکتے ہیں, کسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ جن کو اشرہ مبشرہ کہتے ہیں اور جن کا جنتی ہونے پر ہمارا ایمان بھی ہے وہ بھی جب اس صرف کھڑے ہونے کے تصور جنت میں تو چلے جائیں گے یہ ان کو بھی پتا تھا نبی کے کہنے پر ان کو بھی اعتبار تھا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ جو کھڑا ہونے کا پیریڈ اس سے وہ اتنے خوف زدہ آپ دیکھتے ہیں جو اکثر ذرا سخت مزاج ہوتا ہے چھٹی کی درخواست آپ کے ہاتھ میں ہوتی اگر کبھی آپ سوچتے ہیں جائیں کبھی نہ جائیں کبھی دروازے کو ہینڈل کو رکھتے ہیں آپ پھر چھوڑ دیتے ہیں آپ پھر پیچھے آ جاتے ہیں پھر ریدادہ بناتے ہیں نہیں اب تو میں گھس جاؤں گا کم پھر جا کے آپ اندر وہ فون پہ کسی کو جا رہا ہے پھر آپ کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے پھر آپ آتے ہیں یار کون اس کے منہ لگے حالانکہ اگر چھٹی نہیں دے گا تو مار تو نہیں دے گا نا آپ کو لیکن ایسے آدمی جب غصے میں ہو اور حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ تعال اس دن جتنا غصے میں ہوگا نہ اس سے پہلے کبھی غصے میں آیا ہوگا نہ اس کے بعد اتنا غصے میں ہوگا کون فیس کرے گا نبی ایک دوسرے کو آگے کر دیں جاؤ فلاں کے پاس جاؤ فلاں کے پاس جاؤ فلان کے پاس صرف کھڑا ہونا وہ اما منخوف اور مقام اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر کہ اگرچہ وہاں سے میں بری بھی ہو جاؤں لیکن کھڑا تو اس کے سامنے ہونا نفس عل <الْحَوَى> ہوا اور نفس کو اس نے بری خواہش سے روک لیا یہ نہیں کرنا ہے تمہیں اس کے جواب دہی کرنی فائنل جنت <الْمَعَوَى> تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رستہ ہے ڈر ڈر جو بھی کام کرنے لگو کوئی طاقت دنیا میں آپ کو پکڑنے والی نہیں ہے آپ اتنے اعلی عہدے دار ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کسی ہستی کے سامنے پھر آپ کو کھڑا ہونا یہاں نہ صحیح اس جگہ آپ کا محاسبہ ہونا ہے لہذا یہ امتوں سے اگر یہ تصور آ جائے تو امت برباد ہو جاتی ہے اور امت میں مستحقم ہو جائے آپ دیکھیں ایک بوڑھی عورت اچھا اور عمر اپنے خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ وقت ہے ایک بوڑھی کو گلا ہو گیا اس, اس بوڑھی کے گھر اناج لے کر گئے وہ بوری خود اٹھا کر لے کر گئے اور اس سے کہا کہ اما عمر کو معاف کر دو عمر نے اما نے کہا کہ بہرحال قیامت ہوگی نا قیامت کو دیکھوں گی میں عمر کو کانپ کے کہنے لگے کہ اماں ہو سکتا ہے عمر کو پتہ ہی نہ اس نے کہا اگر عمر کو پتہ نہیں تھا تو کس نے کہا تھا میر المین بنے بہرحال انہوں نے بڑی خدمت کی اس اماں کی اور اس اماں کو راضی کیا اس بات پر کہ اماں یہ سارا کچھ لے لے اور عمر کو بیچارے کو معاف کر دے اور جب اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے عمر کو معاف کر دیا تو تسلی واپس آئے اسے بتایا نہیں کہ میں ہی عمر وہ بوڑھی سے نہیں ڈر رہے تھے وہ آسمان والے سے ڈر رہے تھے اس بوڑھی کے رب سے ڈر رہے تھے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے کافلہ آیا ہے آ کے پڑاؤ ڈالا ہے اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا ہے. کہنے لگے کاپنے والے تو سفر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے لہذا ان کی نگرانی نگے بانی کی ضرورت ہے جا کے بیٹھ گئے اب دیکھیے یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا امیر ان کا خادم ہوتا ہے اب کافلے میں ایک بچہ بار بار رو رہا ہے پہلے تو نے غلام سے کہا پھر خود گئے اور جا کے اس عورت کو ہلایا اور کہا کہ بچہ تیرا رو رہا ہے اور کافلے والے تھکے ہوئے بچارے دنگ ہوتے ہیں ان کی نیند خراب ہوتی ہے اپنے بچے کو تو چپ کرا واپس آ کے بچہ پھر ہونا شروع ہوگی بچہ پھر ہونا شروع ہوگا دوسری دفعہ تیسری دفعہ جا کر آپ نے فرمایا تجھے بچہ چپ کرانا نہیں آتا ہے اس نے کہا بچہ چپ کیسے کرے بچے کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے روٹی تو دیتی ہوں کھاتا نہیں آپ نے بھرمایا یہ روٹی کھانے کی عمر ہے اس کی اس نے کہا عمر کہتا جب تک روٹی نے کھایا پتا نہیں کتنی ماں کے بچے مار دیے تو اس دن سے قانون یہ بنا کے بچہ پیدا ہوگا تو اس کا الاؤنس ملنا شروع ہو جائے نہ کہ روٹی کھانے والے دن اسی طرح ایک صاحب اور صاحب آئی ہیں ان کی بیوی کو دردے دیا ہو گیا حضرت خود آئے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بی بیوی کو ساتھ لے کر گئے ہیں بیت مال سے گھی اور وہ آٹا لے کر گئے ہیں پکانے کے لیے اور عورت کو بھیجا عورت کے پاس کہ جا کے وہ ہینڈل کرے کیس کو اور خود لکڑیاں گیلی ہیں جیسی بھی ہیں وہ رکھے آگ جلانی شروع کر دیے تاکہ وہ جو بچہ پیدا کرنے والی ہے اس کو کوئی چیز دینی ہے بلیڈنگ ہوگی تو اس کے لیے کچھ کھانے کو دینا ہے تاکہ اس کے وہ پورے ہو شیرا بنسا بناتے ہیں دیہات میں خواتین بناتے ہیں تو وہ جو راوی ہیں جن کی وہ بیوی جو کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ پوکے مار رہے تھے جب یاد دلانے کے لیے تو دھواں ان کی داڑھی میں سے ہو کے نکل رہا تھا اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے اندر سے جب بچے کے رونے کی آواز آئی اور آپ کی بیوی نے آواز دی جی کہ امیر المومنین اپنے ساتھ کو خوشخبری دیے بیٹا ہوا ہے تو اس بندے کو پتہ چلا یہ میر المو منی آج ہم کا ہم اسی چیز کو پیٹتے ہیں کہ ہمیں یہ نظام چاہیے ہمیں یہ لوگ چاہیے ہمیں کہتے ہیں رجعت پسند جو چودہ سو سال پیچھے دیکھتے ہیں ہمیں تو وہ لوگ چاہیے وہ نظام چاہیے جہاں امیر جو ہے وہ خادم ہو اور اسے محاسبے کا ڈر ہو اسی طرح اللہ نے بیوی بچے دیے ہمیں دولت دی ہمیں اب یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چیک کریں اس لیے کہ کل ہمیں چیک کیا جانا ہے کسی کمپنی کا مینیجر اگر اپنے نیچے چیک کرتا معاملات تو اس لیے کرتا کہ سال کے بعد اس کا بھی آڈر ہونا ہے اس کے بھی اوبر چیک ہو رہے ہیں اور اگر نیچے والے کی وہ غلطی نہیں نکالے گا تو وہ غلطی اس کی غلطی بن جائے گی تو ایمان بالآخرہ کا تعلق براہ راست انسان کے عمل کے ساتھ ہے ایمان بالآخرہ غلط خراب ہوگا اس میں کوئی کمی بیسی ہوگی تو اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ آپ کے عمل پر پڑے گا اور جتنا یہ تصور مضبوط ہوگا قوی ہوگا اتنا آپ کا عمل جو ہے وہ آپ متحرک رہیں گے مجھے جوابدہی کرنی مجھے اس کی جزا ملنی ہے یا سزا ملنی مجھے کوئی پکڑنے والا ہے سب سے بڑی چیز یہ اللہ کا تکوا ہے تقوا اسی کا نام ہے کہ اللہ کی جواب دہی سے ڈر ڈر کے معاملات کو ڈیل کرنا چاہے کوئی سا بھی معاملہ اور اس چیز کی کمی آپ حضرات خود دیکھیں اپنے محاصر خود بنے یہ کلامے کرنا ایک کتاب اپنی کتاب خود پڑھ لیں کفا بینب سے کل یوم اسکول والے جب بچوں کے پیپر ہو جاتے تو ایک دن بلاتے ہیں ماں باپ کہ آپ آ کے تو اپنے بچے کے کارنامے دیکھ جائیں ایسا نہ ہو کہ نہیں جی میرے پوتر نے تو بڑا اچھا لکھا تھا ٹیچر نے آپ آئیں اور اپنے بچے کے پیپر چیک کر لیں اگر کوئی جمع تفریق میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا بچے نے ٹھیک لکھا مارکس غلط دیے گئے تو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں ورنہ پھر اسی طریقے سے وہ آپ کے ہاتھ میں دیا جائے ایک کلاس کتاب ذرا اپنی کتاب آپ پڑھ لیں کفا بین سے کلی عمل کا آج اپنا محاسبہ کرنے والا تو کافی ہے اس دن انسان جتنی اپنے آپ کو کوسے گا اور جتنا اپنے آپ کو وہ اپنی توہین کرے گا خود اور جتنا اپنے آپ کو فٹے منہ خود گے گا کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو پتا تھا شاہد پہ اگر کھلاڑی آؤٹ ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے اس وقت جو اپنے آپ کو علامتی کر رہا ہوتا ہے سب سے بڑا ملامتی اس وقت وہ اپنی ذات پر وہ خود ہوتا ہے اس دن انسان اپنے آپ کو کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن اللہ کہے گا کہ آج جتنے تم اپنے آپ سے بیزار ہو جب تم نے یہ کام کیے تھے تو اللہ تم سے اس سے زیادہ بیزار تھے لاما اللہ اخباروں مکم سکوں ایمان پتہ خرون جتنا غصہ تمہیں آج اپنے اوپر آیا ہوا ہے نا اللہ کو اس سے زیادہ تم پر غصہ تھا اس دن جب وہ تمہیں دعوت دے رہا تھا ایمان کو تم انکار کر رہے تو یہ ہر شخص کے اندر ایمان بلاخرا اور وہ محاسبے کے اصل تصور کے ساتھ آج بھی وہ اتنا کانفیڈینشل معاملہ ہے کہ آپ کے سوا لکھنے والے کاتب کے سوا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے آج بھی اگر آپ چاہیں تو وہ سارا کچھ صاف ہو سکتا ہے وقت ہے جب کل وہ سیل کر دیا جائے گا بعد پھر آپ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر آج بھی اگر آپ توبہ کر لیں آج بھی اگر آپ اللہ سے معافی مانگ لیں آئندہ کے لیے میں معاملات کو درست رکھوں گا میرے پچھلے معاملات جو ہے وہ سارے صاف کر دیے جائیں تو نہ صرف یہ کہ وہ اس صحیفے سے صاف ہو جائیں گے نہ صرف یہ کہ وہ اس فرشتے کو بھلا دیے جائیں گے بلکہ جس جگہ آپ نے کیے ہوں گے اس جگہ کو بھی بلا دیا جائے گا جس جگہ پہ آپ نیک اعمال کرتے ہیں وہ جگہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے جہاں ہم بد امال کرتے ہیں وہ جگہ بھی ہم سے تنگ ہوتی ہے بد دعا دیتی ہے اسی لیے فرمایا تھا کہ جب نیک آدمی مرتا ہے تو وہ جگہ اس کے فرات میں روتی ہے ایک آدمی ہے, مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتا ہے پھر اس کا انتقال ہو گیا اس کی جگہ خالی ہو گیا تو وہ جگہ اس کے فرات میں روتی ہے لہٰذاء اللہ نے جب اس قوم کو برباد کیا قوم فران کو تو فرمایا فرما بک مسلما و لرف ان پر زمین و آسمان پھر روئے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں پر یہ روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی بلا دیتا ہے فرشتے کو بھی بلا دیتا ہے صحیفے سے بھی صاف کر دیتا ہے آج بھی وقت ہے ہم نے جتنے بھی قبطیں کی ہیں جتنے بھی بلنڈر کیے ہیں ہم ان کو مالی ہی کی کیے ہیں تو کمپنسیٹ ہو سکتے ہیں آج آپ کے پاس مال ہے آپ چکا سکتے ہیں یا معاف کروا سکتے ہیں؟ لیکن کل آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو آپ کی نیکیوں کو کنورٹ کر کے پھر وہ پیسے لوٹائے جائیں گے اور وہ بہت مہنگا ریٹ ہوگا ملاما کہتے ہیں مجھے پتا نہیں اس کا کیا ان کے پاس وہ کا سورس کیا ہے لیکن علامات سے میں نے یہ سنا ہے اور تحریر گالبن میں نے پڑھا ہے خیال علوم میں کہ ایک رسی کے بدلے میں دو سو نماز دی جائے گی دو سو مقبول نماز ایک تو میں کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں جمعہ میں آتے ہیں تو بجائے نیکیاں بنانے کے بدیاں بنا کے جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ ہوتا کہ ہم نے کر لیا آپ دیکھیں ایک صاحب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے جمعے کی تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پاس بلا کے فرمایا کہ اے فلان تو زور کی نماز پڑھ لے کہا کہ حضور میں نے ابھی جمعہ پڑھا ہے آپ کے پیچھے تو آپ نے فرمایا تو کندے فلاں کے نہیں آ رہا فرمایا جی آپ نے فرمایا تیرا جمعہ نہیں ہوا اپنی زور پڑھ لے بتائیے کتنے لوگ آتے ہیں کندھے فلاں صرف چند منٹ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی اور جو بندہ پہلے آ کے بیٹھا اس کو انہوں نے اس کے اوپر سے آ کے آگے بیٹھنا تو حاصل کیا یا ضائع کیا یہ کون کرتا عام طور پر زیادہ تر حاجی صاحبان کرتے جس نے جتنے زیادہ حج کیے ہوئے ہوں گے اور عمرے کیے ہوئے گے وہ اتنا زیادہ کندھے پھلانگے گا کیوں وہاں ریہرسل ہوتی ہے نا مسجد نبی اور حرم میں کندھے پھلانگنے کی عادت ہو جاتی ہے پر پختہ ہو جاتی ہے وہاں آپ نے کہا وہ لوگ یہی کرتے ہیں آپ رات ساڑھے چار بجے سے بیٹھے ہو صبح ساڑھے چھ بجے کوئی آپ کے سامنے بیٹھ گیا اب آپ نے سجدہ کیا کرنا یہ آپ کا درد سارے باہر نکلنے جا کے کھلی زمین پہ سجدہ کرنا اس نے آپ کے سامنے بیٹھنا ہے تو آپ کوئی ٹوکتا نہیں لہذا ان کی عادت جو ہے وہ پختہ ہو چکی ہوتی ہے یہاں کی مسجدوں میں بھی حرم کی طرح ڈیل کرتے ہیں یہ لوگ جیسے مولوی عام طور پر مسجد کے بارے میں بڑا یوز ٹو ہوتا ہے جتنا احترام آپ لوگوں کے دل میں مسجد کا ہوتا ہے اور جتنا آپ کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا مزہ ملتا ہے مولوی کو نہیں ملتا اس لیے کہ وہ مسجد کا ماحول میں رہتا ہے رات دن گھومنا ہے پھرنا یہ کتاب لینی وہ کتاب رکھنی تو وہ اس کے لیے گھر کے سہن کی طرح ہوتی میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی بات یہ ٹریڈ سیکرٹ ہے کہ مولوی کے لیے مسجد میں اتنا رومانس نہیں ہوتا جتنا آپ لوگوں کے لیے لادا آپ ایک ایک گھنٹہ مسجد میں بیٹھ سکتے مولوی نہیں بیٹھ سکتا یہی معاملہ ہمارے تبلیغی بھائیوں کا ہے جب وہ مسجد میں سوتے ہیں سیروتے میں سونا ہے چلے میں سونا ہے تو چالیس دن گزر گئے سوتے سوتے تو مسجد میں سونے کی عادت ہو گئی لاگہ سرودے میں نہ بھی ہوں تو بڑے دہلے سے مسجد میں جا کے سوتے ہیں حالانکہ من ہے چر تو یہ اور مولوی یہ مسجد کے ماحول کے بڑے عادی ہوتے ہیں اور بالکل استاد کو اپنے بیڈ روم کی طرح یوز کرتے ہیں دھوتی بدلنی ہے پھر جناب وہ کنگی بھی رکھنی ہے سرانے پھر وہ سرمادانی بھی رکھنی ہے سرانے آنے پھر جناب وہ اسی طرح صبح تو بالکل چونکہ سونا بیڈ روم کی طرح لہذا وہ ایک یوز ٹو ماحول ہو جاتا ہے اس سے میں بھی سوتا رہا ہوں میں نے بھی کی ہے تو یہ ایک اندر کی بات ہے کہ وہ اسے سے عادی ہو جاتے ہیں تو اب آتے تو ہم ہیں نیکی کے مانے لیکن جمعہ دایا کر کے ہم جا رہے ہیں چند منٹ کے لیے ہم چیز کا کوئی کوئی پرواہ نہیں اس کی تو دو سو نماز ایک رتی کے بدلے اگر ہوئی تو اور ایک درم کے اندر آٹھ رتی ہوتی ہیں تو سولہ سو نماز ایک درم کے بدلے دینی پڑے گی اگر کسی کا مارا ہے حساب لگایا ایک درم مارا ہے تو سولہ سو نماز دینی پڑے گی وہاں تو نماز روزی کرنسی ہے نا اور تو کرنسی کوئی نہیں ہے صدقات کاف لہذا اگر آج وہ جرم لوٹا دے تو آپ کی سولہ سو نماز بچ گئی ہے. یوں سمجھنے کہ آپ نے سولہ سو نماز پڑھ لی ایک تو آج بھی وقت ہے ہمیں ہر روز کا معاملہ کلیئر کر کے سونا چاہیے کوئی پتہ نہیں کل آئے گی یا نہیں آئے گی اور جو معاملات ہمارے جیسا کہ ہر انسان ہے غلطی ہوتی ہے اس تو ہونے سے پہلے لیکن آئندہ کے لیے نیت یہ ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا نیت یہ ہونی چاہیے ہو جائے تو اس کی بھی کمپنسیشن ہے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا لیکن کرنے کی نیت سے نہ ہو کہ یہ معاف کر دو آئندہ پھر کروں گا آئندہ نہیں کروں گا آئندہ نہیں ہونا چاہیے اور اسی لیے کہا گیا کہ جی جنت کافر کے لیے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیوں ہے ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے ہمارے جو فلسفے کی کتابیں اور مومن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جنت کیوں ہے چلیے کافر نے ساٹھ سال کے لیے کافر نے کفر کیا ایک آدمی اس کی زندگی ساٹھ سال ہے ساٹھ سال اس نے کفر کیا تو ساٹھ سال کے لیے اس کو بھیج دو جہنم میں خالدین بھی آپا کا کیوں ہے تو اس کا ایک جواب تو انہوں نے یہ دیا یہ جو ہماری اس وقت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی شرع بخاری آ رہی ہے اس میں یہ باقاعدہ اس پہ انہوں نے بحث کی ایک تو جواب یہ ہے کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جس نے جتنا جرم کیا اس کو اتنی مدت سزا دی جائے مثلا ایک آدمی نے ڈاکہ ڈالا اور ایک گھنٹہ لگا اس کو ڈاکہ ڈالنے میں تو ایک گھنٹہ اس کو جیل سنائی جائے کہ جی ایک ہی گھنٹہ تو اس کا لگا ہے جرم میں اور آپ نے اس کو چودہ سال سزا سنا دی یہ کوئی اصول نہیں دوسرا یہ کہ کافر کی نیت تو کافر رہنے کی تھی نا چاہے اس کی زندگی ساٹھ ہزار سال ہوتی ساٹھ سال اس کی عمر تھی یہ تو اللہ نے کی تھی نا اس کی نیت تو ہمیشہ کافر رہنے کی تھی نا چاہے اس کی زندگی ایک لاکھ سال ہوتی لہذا اس کی نیت کے بدلے میں خالدین آبادہ اور مومن اسے گنا ہو گیا خطا ہو گئی لیکن اس کی نیت تو مومن رہنے کی تھی نا لہذا اس کی نیت کے عوض میں خالدین فیح آباد تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ آئندہ نہیں کروں گا معاملات کو سدھارے ہمیں جانا ہے کسی وقت بھی جانا ہے کوئی پتا نہیں اور پھر کوئی بہانہ بھی نہیں ہوگا اور کوئی مدد کو بھی نہیں آئے گا اور کوئی ادھار بھی نہیں دے گا لہذا سونے سے پہلے معاملات کو درست کریں اور اللہ کے سامنے کھڑے کوئی بھی کام کرنے کے لیے ارج اندر سے آئے تو ایک بات ہمیشہ ایک جملہ بنا لے آپ اپنے لیے ہو, کہ مجھے رب کو جواب دینا ہے بات وہ کریں جسے بندوں کے سامنے دیکھیں جب وہ صحابہ تین پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے ایک صاحب جو چاہتے, قاب رضی اللہ تعالی, مالک, وہ کہتے ہیں کہ حضور اگر میں آپ کو مطمئن کرنا چاہوں کہ اللہ نے مجھے پسا و بلاغت عطا کیا اور مجھے بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے میں آپ کا گھر پورا کر سکتا ہوں اگر آپ کو راضی کرنا مقصود ہو اور آپ سے معاف کروانا ہو تو اللہ کے رسول مجھے اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے میں ایسی باتیں کروں کہ آپ بالکل راضی ہو کے کہیں گے ہاں صاحب تم ٹھیک کہتے ہو لیکن اللہ کے رسول مجھے پتا ہے کہ وہ ذات جو اوپر والی ہے وہ جانتی ہے میں آپ کو راضی کر بھی لوں گا تو وہاں سے سزا جاری ہو جائے گی وہاں سے ورڈکٹ آئے گا لہٰذا میں کوئی عذر پیش نہیں کرتا میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ نے بری کر دیا نا تو جو بھی کام کریں آپ یہ سمجھ کہ میں مینیجر کو کر سکتا ہوں میں کسی مولوی کا گھر بھر سکتا ہوں میں کسی کو بھی مطمئن کر سکتا ہوں لیکن میں اللہ کا کیا کروں گا مجھے اسے پیش کرنا ہے اس کے سامنے جواب نہیں کرنی مولانا مدودی مرحوم کے بارے میں آپ دیکھیں جتنی بھی تحریروں میں اعتراضات آئے اور جس قسم کے ان پر لگائے گئے تو اس بندے کا آپ دیکھیں وہ آخرت کا جو تصور ہے کتنا واضح ہے کہ انہوں نے پلٹ کر کسی کو بلیم نہیں صرف یہ کہتے رہے کہ ان لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں انہیں محاسبے کا کوئی خوف نہیں میں انہیں وہ سلا دوں گا کہ جس کی یہ توقع نہیں رکھتے میں جتنے بھی دعوے کہتا ہے نا یہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا یہ مجدد ہونے کا دعویٰ کر دے گا یہ فلاں دعویٰ کر دے گا میں ان میں سے کوئی دعویٰ نہیں کروں گا اور میں اسی طرح اپنے رب کے سامنے پیش ہو جاؤں گا پھر ان مولویوں پہ کیا بیتے گی جب وہ دعوے پورے کرنے کی باری آئے گی کوئی کے مجدد ہونے کا فیصلہ وہ آدمی خود نہیں کرتا ہے بخاری پہ بھی کفر کے فتوے لگے ہوئے ذرا ان کی سوانح عمری پڑی ہے. وہ بندہ ساری زندگی در بدر رہا ہے ان لوگوں کو امام وقت نے بنایا ہے اپنے زمانے میں یہ امام نہیں تھے خود کو انہوں نے امام نہیں کہا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آج ناسک دو چار سو سال بعد صحیح ایک فیصلہ ہوگا کہ کون مجدد تھا اور کون امام تھا یہ فیصلے وقت کرتا ہے لوگ نہیں کرتے اپنے زمانے میں لوگوں نے ہر ایک کو پتھر مارے امام ابو حنیفہ کو بھی کوڑے پڑے امام شافی کو سنسار کیا گیا ہے امام ابن اپنے حنبل کو کوڑے مارے گئے یہ اپنے زمانے بعد والوں نے فیصلہ کیا کہ یہ امام تھے بہرحال کام وہ کریں بات وہ کریں جسے آپ اللہ کے سامنے اکاؤنٹ فار کر سکیں اللہ کو وہ دلائل دے سکیں واخر